وز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لود وأصحاب الأيكة وقوم الطبع كل كذب الرسل فحق وعيد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 فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ مَنَّاعٍ من لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٌ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرًا فَأَلْقِيَاهُ فِي فِي الْعَزَابِ قال قرينه ربنا ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختسموا لديا وقد قدمت إليكم بالواعيد ما يبدل القول لديا وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وطقول و حل میں مزید مقصد صورۂۂ کاقاف کا اثبات اسبات القیامہ صورت میں یہ قیامت کو ثابت کیا جاتا ہے دلائل کے ذریعے مثالوں کے ذریعے جزا اور سزا کا ایک دن آنے والا ہے اور قرآن مجید میں اثبات قیامت کے لیے مختلف انداز یہ اختیار کیے گئے ہیں کبھی امس سے مثالوں کے ذریعے کبھی دلائل کے ذریعے کبھی ایک طریقے پر کبھی دوسرے طریقے پر یہ قرآن مجید کی گواہی ذکر کی گئی آغاز میں ابتدا میں کہ قرآن گواہ ہے تم لوگ ضرور اٹھائے جاؤ گے یہ لوگ اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ ایک پیغمبر آیا ہے ان کے پاس ڈرانے والا جو انہیں بعض بادل الموت پر ڈرا رہا ہے یہ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں یہ اللہ کا علم وہ اتنا وسیع ہے کہ زمین انسان کے یہ جتنے ذرات ہیں اس کا بدن ذرہ ذرہ ہو جائے تو اللہ کو ایک ایک ذرے کا علم ہے اور یہ لکھا ہوا بھی ہے پھر تین دلائل ذکر کیے گئے کہ اس بات قیامت پہ ایک آسمان کی دلیل کہ اتنی بڑی مخلوق یہ اللہ کے لیے پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو انسان جو کہ اس کے مقابلے میں حقیر مخلوق ہے تو ان کی پیدائش اللہ کے لیے کیا مشکل دوسری دلیل زمین زمین کو اللہ نے پھیلایا ہے اور اس میں بلند و بالا پہاڑ مضبوط پہاڑ اللہ نے رکھے ہیں اور طرح طرح کے درخت طرح طرح کے نباتات اللہ نے اگائے ہیں تو جب یہ پیدائش اللہ کے لیے مشکل نہیں تو انسانوں کا دوبارہ اٹھایا جانا یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے تیسری دلیل ذکر کی کہ اللہ اوپر سے بارش برساتا ہے اور اس کے ذریعے باغات اور دانے کہ جس کی فصل کاٹی جائے تو طرح طرح کے دانے لوگوں کے رزق کے لیے بندوں کے رزق کے لیے یہ اللہ اگاتا ہے تو اللہ کے لیے وہ مشکل نہیں اسی لیے قرآن نے قدا نکل خروج اور اسی طرح تم لوگوں کا نکلنا ہے قبروں سے علامہ ابن قیم یہ قصیدہ نونيہ میں یہ قصیدہ نونياں یہ ان کی وہ کتاب ہے اشعار میں جن میں سے وہ ہر شعر نون پر ختم کرتے ہیں علماء نے ایسے بہت سارے قصیدے یہ لکھے ہیں بعض قصیدے وہ قصيد لامیہ لام پر ختم ہوتے ہیں علامہ ابن قیم کا یہ قصیدہ یہ نون پر ختم ہوتا ہے تو علامہ ابن قیم قصیدہ نونیہ میں جب وہ شروع میں ذکر کرتے ہیں تو بعض جو گمراہ فرقے ہیں کہ جو بعض بادل موت اس سے انکار کرتے ہیں یا کوئی قبر کے عذاب سے انکار کرتا ہے تو علامہ ابن قیم نے اشار میں ان باطل فرقوں کا رد کیا ہے تو اسی رد میں وہ ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں اور باس بادل موت پر وہ جب اشعار میں ذکر کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں وہ ازا اراد اللہ اخراج الورا بادل مما تل المحاد افسانی ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطاني مطرًا غليظًا أبيضًا متتابعًا عشرًا وعشرًا بعدها عشراني فتظل تنبط منه أجسام الورى ولحومهم كمنابط الريحاني حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخذت فنفاسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت فبدل جنينك أكمل الشباني وتخلت الأم الولود وأخرجت, وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكراني اللہ یونش اخلقہ نش اتن اخرا اراد الله لفل فرقانی جب اللہ مخلوق کو نکالنے کا ارادہ کرے گا کب الممات الى المعاد مادانی موت کے بعد جب اللہ مخلوق کو دوبارہ نکالنے کا ارادہ فرمائیں گے اور انہیں دوبارہ لوٹائیں گے دوبارہ ان کی پیدائش کی جائے گی تو اللہ اس زمین پر بارش برسائیں گے یہ حدیث سے ثابت ہے وہ یہاں پہ قرآن کے حوالے اور حدیث بھی اشعار میں ہی ذکر کرتے ہیں یہ القا الم تہتا تو اللہ اس زمین پر بارش برسائیں گے کہ جس زمین کے تحت یہ مخلوق یہ دفن ہے واللہ مقتدر وذو سلطان اللہ قادر ہے کیا برسائیں گے زمین پر مترن غلیدن اب یزن ایک بارش برسائیں گے کہ جو سفید ہوگی گھاڑی ہوگی اور مسلسل ہوگی آشروں و آشرن عشراً بعد عشرانی۔ اس میں وہ حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ چالیس دن تک یہ بارش یہ برسے گی آشرن و آشرن آشر اور عشر بیس وبا دہ اور بیس اور کر لیں تو چالیس فتض المبن ہو اجسام الورا تو اس کے بعد زمین سے یہ تمام مخلوق کے یہ بدن یہ ایسے اگیں گے وہ لوہ مہم کمنا بتر اور ان کے گوش وہ ایسے اگیں گے جیسا کہ وہ خوشبو والے وہ پھول حتٰ ادا ملعم محان اب یہاں پہ زمین کے زمین کو ایک عورت کی ولادت سے وہ تشبی دے رہے ہیں جی کہ جیسے ایک بچہ جننے والی خاتون ایک عورت جب اس کی ولادت کا جب اس کے ہاں بچے کی پیدائش کی ولادت کا وقت ہو جاتا ہے تو اسی سے تو یہ مخلوق اسی طرح زمین کے پیٹ سے نکلے گی ملعم محا ن ولادوہا و تمخت فن فاسوہ متدانی اور اس کی وجہ کیا ہے اوحا الہ ربو سما فتش کیونکہ اسے یہ آسمانوں کے رب نے حکم دیا ہوگا تو زمین وہ پھٹ جائے گی فبدل جنین اکمل کا اور اس سے یہ مردے یہاں پہ مردوں سے مردوں کو جنین سے یعنی اس بچے سے تجبی دی ہے اور یہ مردے یہ وہ مکمل اور کامل نوجوانوں کی شکل میں وہ ظاہر ہو جائیں گے وہ تخل تل امل و اخرجت اور وہ جننے والی ماں وہ خالی ہو جائے گی اور وہ نکالے گی اصقاء الہا ومن زقرانی اور وہ اپنے بوجھ کو نکال دے گی خواب عورتیں ہوں خواب مرد ہوں یعنی زمین اپنے پیٹ سے تمام مخلوق کو وہ نکال دے گی اللہش و خلقہفی نش عطن اور اللہ اس مخلوق کو ایک اور پیدائش میں پیدا کر دے گا فی نشات اخرى كما قد قال في الفرقانی ایک اور پیدائش میں اللہ نے پیدا کر دے گا جس طرح اللہ نے یہ قرآن میں اس کا ذکر یہ کیا ہے تو علامہ ابن قیم نے بھی ان اشعار میں بعض بادل موت پر یہ دلائل یہ ذکر کیے ہیں یہ ابن آیات میں كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود <تصفح> ان آیات میں بھی باس بادل موت اس کی اہمیت وہ بتلائی جا رہی ہے کہ اگر باس بادل موت کا یہ عقیدہ یہ اہم عقیدہ نہ ہوتا یہ ضروری عقیدہ نہ ہوتا تو گزشتہ امتوں کو اللہ اس عقیدے کے انکار پر ہلاک نہ کرتا جب اللہ نے قوموں کو اس کے انکار پر ہلاک کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ عقیدہ نہایت اہم عقیدہ ہے اور اس میں پیغمبر کو تسلی بھی دی جاتی ہے کہ جیسے آج یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر یہ اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہا ہے تو یہ کوئی اجنبی اور انہونی بات نہیں بلکہ آپ سے پہلے جو بھی پیغمبر دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ان کی قوموں نے ان کا تقزیب کیا ہے تو مبلغ کو تسلی بھی ہے یہ جی کر دبت قبل نوح ہن جٹلایا تھا ان سے پہلے ان موجودہ لوگوں سے پہلے قوم ہن یہ جی قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جٹلایا تھا وہ الرسی اور کنویں والوں نے اور وہ کنویں والے انہوں نے اپنے پیغمبر کو جٹھلایا تھا یہاں پہ کنویں والے عام طور پہ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ مراد اس سے وہ قوم ہے کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک دیا تھا اور پھر اوپر سے ان پر پتھر گرائے تھے اور پیغمبر کو انہوں نے شہید کر دیا تھا ہمیشہ حق بیان کرنے میں پیغمبروں کو اس اس طرح آزمائشوں اور تکالیف سے گزرنا پڑا ہے وا الرسی اور وہ کنویں والے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک دیا تھا یا جیسے صاحب یاسین کو انہوں نے کوئے میں پھینکا تھا وا الرسی اور کوئے والوں نے وہ سمود اور قوم سمود نے صالح کی تکزیب کی تھی وہ اور آد نے قوم آد نے حضرت ہوت کی اور فرعون نے موسا کی وہ اخوان اور وہ لوت والے اخوان اور وہ لوت والے یعنی قوم لوت وہ مراد ہے جنہوں نے اور وہ سات بستیاں اور سات گاؤں جنہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو جٹلایا تھا واصحاب صحاب اور بن والے بن دراصل ائکا کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جہاں پر گھنے درخت ہوں گھنے درخت ہوں اور زیادہ مقدار میں ہوں اصحاب الکتی اور وہ بن والے قوم شعیب وقوم طبع و اور قوم طبع طبع کی قوم نے طبع کی قوم نے سورہ دخان میں طبا والوں کا ذکر وہ گزرا تھا آیت نمبر سینتیس میں ہم نے وہاں پہ بھی تھوڑی وضاحت کی تھی اہم خیرون قوم و طبا یہ قوم طبا مفسرین مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو حمیر کی قوم تھی تو یہ اسی قوم کو کہا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ یمن میں ایک قوم تھی اسلام سے قبل سابقہ تاریخ میں تو یہ وہ مراد ہے اور طبا جیسے کسرا کے فارس کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے تو اسی طرح اس دور میں جو بھی بادشاہ آتا تھا تو اسے طبا کہتے تھے تبابیا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ طبع دراصل جو قوم اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے تو یہ کان کانتبا رج النصالحن یہ ایک نیک بندہ تھا عام طور پہ قومیں بعض لوگوں کی طرف اپنے بڑوں کی طرف منصوب ہوتی ہیں تو ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ یہ نیک بندہ تھا اور قرآن میں اس کی قوم کی مذمت کی گئی ہے لیکن اللہ نے اس کی مذمت نہیں کی عائشہ اسی سے استدلال کرتی تھیں وقوم قوم اور قوم تبا نے یہ جی اپنے زمانے کے پیغمبر ان کی تکزیب کی تھی کلن کرد بر سب نے جھٹلایا تھا پیغمبروں کو حالانکہ ساروں نے اپنے زمانے کے ایک ایک پیغمبر کو جٹلایا تھا لیکن چونکہ اصول ساروں کے ایک ہیں اسی وجہ سے ایک پیغمبر کو جٹلانا یہ ساروں کو جٹلانے کے مترادف ہے حضرت نوح کی قوم نے نوح کو جٹلایا تھا لیکن ایسا ہے جیسے سارے پیغمبروں کو جٹلایا ہو وجہ یہ کہ سارے پیغمبروں کا مقصد وہ ایک ہے ان کے اصول ایک ہیں ایک کو جٹھلانا یہ ساروں کو جٹلانے کے مترادف کل قدر بر سب نے جٹلایا تھا پیغمبروں کو فحق وعید تو پس ثابت ہوا وعید میرا عذاب تو پس ثابت ہوا ان پر میرا عذاب وہ جو میری دمکی تھی اور میرا عذاب تھا تو وہ ان پر ثابت ہوا دراصل وعیدی ہے وعیدی ہے اور وہ جو یا متکلم ہے تو اس کے حذف پر دال کے نیچے یہ جو کسرا ہے تو یہ اس پر دلالت کرتا ہے مجھ سے ایک نے پوچھا کہ یہ کیسے دلالت کرتا ہے اس یا کے حزف کرنے پر تو میں نے اس سے کہا کہ اسی وجہ سے دلالت کرتا ہے کیونکہ حقا یہ فیل ہے اور فیل کا فائل وہ مرفو ہوتا ہے تو اگر یہاں پہ یہ وعید یہ فائل ہوتا حقہ کے لیے تو پھر دال پر ذمہ ہونا چاہیے تھا یعنی فحقہ فحق الوعید ہونا چاہیے تھا یا وعیدن ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ ذمہ نہیں ہے تو یہ کسرہ یہ اس یا کے حذف ہونے پر دلالت کرتا ہے فحق وعید تو پس ثابت ہوا میرا عذاب تو اللہ نے جب ان قوموں کو ہلاک کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے جس چیز سے انکار کیا تھا تو وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی جب انہوں نے پیغمبروں کے مشن کو جٹلایا تھا قیامت کو جٹلایا تھا تو اللہ نے انہیں معذب کیا ہے یہ افعی بالخلق الاول تو کیا ہم تھک گئے ہیں بالخلق الاولی یہ پہلی پیدائش پہ زجر دیا جاتا ہے بے انکار القیامہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ یہ دوبارہ پیدا کرنے پر یہ قادر نہیں ہے اور یہ شک کرتے ہیں انکار کرتے ہیں تو افعینا نہ الاول اول تو کیا ہم آجز آئے ہیں بالخلق اول پہلی پیدائش سے یعنی پہلی پیدائش کر کے ہم آجز آگئے ہیں دوسری پیدائش تمہارے سے یا کیا ہم تھک گئے ہیں بالخلق اول یہ پہلی بار پیدا کر کے تو پہلی پیدائش وہ اتنی تھکا دینے والی تھی کہ اب اللہ دوبارہ مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتے تو کیا اس پہلی پیدائش کی وجہ سے اللہ عاجز آ گئے ہیں دوسری پیدائش سے یا اللہ تھک گئے ہیں بل ہم فی لب سے من خلق جدید نہیں نئی بلکہ پہلی پیدائش یہ تو یہ لوگ مانتے ہیں دراصل یہ لوگ دوسری پیدائش سے یہ اشتباہ میں ہیں اور یہ شک میں ہیں بلہم فی لب سے خلق ان جدید بلکہ یہ لوگ اشتباہ میں ہیں اس نئی پیدائش سے کہ جو قیامت میں ہے اور پہلی پیدائش کو الخلق کہا یعنی الفلام معرفہ کے ساتھ وجہ یہ کہ یعنی پراپر ناؤن کے ساتھ وجہ یہ کہ اس پیدائش سے یہ بھی انکار نہیں کر سکتے اور دوسرے کو خلقن کہا یعنی نکرہ کیونکہ اسی پیدائش سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں بلہم فی لبس من سے جدید اور قرآن یہ خلقن جدید بار بار جگہ جگہ یہ ذکر کرتا ہے سورہ روم آیت نمبر ستائیس میں بھی ذکر کیا تھا وہ ہوا اہ یہ دوبارہ پیدائش یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے انسان کی بنسبت کہا تھا سورہ یاسین آیت ستر اٹھتر اناسی وہاں پہ بھی یہ ذکر کیا تھا وہاں پہ بھی یہ ذکر کیا تھا اور اسی طرح سورہ احکاف آیت نمبر تینتیس ولم یا بےخل قنہ یا بےخل قنہ اللہ تھکے نہیں ہے اسی طرح سورہ راد آیت نمبر پانچ میں کہ کنہ تو رابن این لفی خلقن جدید سورہ سجدہ آیت نمبر 10 اور گیارہ میں وَقَالُوا اَيْذَا دُلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اور اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر سات میں بھی یہ گزرا تھا بَلْهُمْ فِي لَبْسِمْ فِي مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ بلکہ یہ لوگ اشتباہ میں ہیں اس نئی پیدائش سے کہ قیامت میں اللہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے یا نہیں کریں گے <تصفح> بخاری کی روایت میں آتا ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اور یہ حدیث قدسی ہے یہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ قال اللہ اللہ نے فرمایا کرد بنی ابن آدم ابن آدم نے مجھے جٹھلایا ابن آدم مجھے جٹلاتا ہے ولم یا کلو ظال کا اور اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے جٹھلائے ابن آدم کہتا ہے لن وہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے اس نے مجھے پیدا کیا ہے حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وليس اول الخلق بے اہ و علیہ من عادتی ہی کہ اس کا یہ دوبارہ لوٹانا یہ مجھے اس کی پیدائش سے کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ آسان ہے بل ہم فی لفظ من خلق جدید بلکہ یہ لوگ اشتباہ میں ہیں اس نئی پیدائش سے اس نئی پیدائش سے یہ لوگ اشتباہ میں ہیں انسان وانا علم و ماتوس و سبھی نفس و عنایات میں اللہ اپنا علم یہ بیان کرتا ہے اور اس میں بھی بعض باد الموت پر ایک الگ انداز سے وہ دلیل ہے اور وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بعض بادل الموت دوبارہ قیامت میں زندہ کرنا یہ نہ ہوتا تو اللہ فرشتوں کے ذریعے انسانوں کے اعمال لکھوانے کا اتنا اہتمام نہ کرتا یہ جو کرامن کاتبین ہیں اور دائیں اور بائیں یہ فرشتے بٹھائے گئے ہیں اور وہ انسان کی ایک ایک کہی ہوئی بات کو وہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ جو اتنا اہتمام یہ ہو رہا ہے تو یہ ایک دن کے لیے ہو رہا ہے اور یہ کوئی آبس اور بیکار چیز نہیں ہے لیکن اس سے پہلے اللہ کا علم کلی وہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگرچہ اس باب میں اللہ کا علم وہ کافی تھا یعنی اگر اللہ فرشتوں سے یہ نہ بھی لکھواتے تب بھی اللہ کا علم وہ کافی تھا اور اس کے علم کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے لیکن اللہ مخلوق پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ تمام گواہ یہ اللہ اس کے خلاف یہ پیش کرے گا جن میں سے یہ فرشتے بھی ہیں تو اس میں بھی بعض بادل موت پر ایک الگ انداز سے یہ استدلال ہے لقد خلق نل انسان و نا علما تو اور تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں وہ تو وسوس بھی نفسو کہ وسوسا ڈالتا ہے اسے نفسو ہو اس کا نفس اس کا نفس اسے وسوسا ڈالتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيد وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ मِن حَبْلِ الْوَرِيد اور ہم زیادہ قریب ہیں یہ اور ہم زیادہ قریب ہیں اس انسان کو من حبل الورید اس کی شہ سے زیادہ اس کی شہ سے زیادہ ہم زیادہ قریب ہیں وسوسہ یہ قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار آتا ہے وسوسہ امام بغوی معلوم و میں وہ وسوسہ کی تعریف کرتے ہیں علامہ بغوی معلم التنزیل میں پانچ سو سولہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے سورہ آراف کی آیت فوس و سحمت آیت نمبر بیس کے تحت وہ وسوسہ کی تعریف کرتے ہیں کہ وسوسہ یہ وہ غیر مفید بات ہوتی ہے یا کوئی کھٹکا ہوتا ہے حدیثن سن یلقی ہے شیطان فی قلب انسان یہ وہ بات یا وہ کھٹکا ہوتا ہے کہ جس کو شیطان یا نفس انسان کے دل میں وہ چھپکے سے وہ ڈال دیتا ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں غیر مفید بات یعنی عام طور پہ فضول بات ہوتی ہے محمل بات ہوتی ہے اور کوئی فائدہ مند بات یہ نہیں ہوتی یہ قرآن مجید میں وسوسہ ڈالنے کی یہ نسبت یا تو شیطان کی طرف کی جاتی ہے جو بیرونی دشمن ہے اور یا جو اندرونی دشمن ہے یعنی نفس کی جانب یا اس کی جانب یہ نسبت یہ کی جاتی ہے اور قرآن میں جگہ جگہ آپ یہ دیکھیں گے اور وسوسہ یاد رکھیں وسوسہ سے کوئی بھی شخص یہ بری نہیں ہے حتیٰ کہ شاطین ابلیس یہ پیغمبروں کو بھی وسوسے سے ڈالتے ہیں قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ کو بھی وسوسے سے آتے تھے لیکن اللہ نے انہیں شیطان پر غلبہ وہ عطا کر دیا تھا صاحب کرام کو بھی وسوسے سے یہ آتے تھے ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود صحیح مسلم کی ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اے اللہ کے پیغمبر ہمارے ایمان عقیدہ اور دین کے متعلق ہمیں بہت ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ زبان پر ان کو لانا یہ ہم روا نہیں رکھتے اور زبان پر ہم انہیں لا نہیں سکتے تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تل کا محض المان یہ تو خالص ایمان کی دلیل اور علامت ہے اور دوسری روایت میں سریح المان یعنی یہ واضح اور صاف ایمان کی نشانی ہے وجہ یہ کہ شیطان وہاں پہ وسوسے سے ڈالتا ہے کہ جہاں پہ شیطان کسی سے وہ ایمان وہ چھیننا چاہتا ہو تو وسوسہ یہ ضرور آتا ہے تو ونا علما تو بھی نفسو قرآن مجید میں کبھی وسوسہ ڈالنے کی نسبت یہ ابلیس کی جانب جیسے سورہ ناس میں آتا ہے کہ اللذی فی صدور الناس من الجنت وہ جو ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں خواب و جنات میں سے ہو خواب و انسانوں میں سے وہاں پہ شیطان کو ذکر کیا گیا ہے نا علامات وسو سب نفس اور ہم جانتے ہیں وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اسے نفس ہو اس کا نفس خواب و خیر کی بات ہو یا شر کی بات ہو ہوب الورید اور ہم زیادہ قریب ہیں اور زیادہ نزدیک ہیں اس انسان کو من حبل الورید اس کی شہرک سے وہ رگ جو دل سے دماغ تک جاتی ہے اور جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے شہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم زیادہ قریب ہیں اس انسان کو من حبل الورید اس کی شہرک سے بھی زیادہ واقعہ آیت نمبر پچاسی میں آ جائے گا وہ نہب الہ من کم ولا کلّہ تب انسان کی جب روح لی جاتی ہے فرشتے آتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس انسان کو ان فرشتوں سے زیادہ یا ان لوگوں سے زیادہ قریب ہوتا ہوں کہ جو اس کے سرحانے ہوتے ہیں یا ان فرشتوں بھی سے بھی زیادہ میں قریب ہوتا ہوں اس انسان کے لیکن تم دیکھتے نہیں ہو اور یہاں پہ اللہ کا یہ قرب یہ علم اور قدرت کے اعتبار سے ہے یہ ذات کے اعتبار سے نہیں یعنی اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت یہ اس بندے پہ ہوتی ہے یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وسیلہ یہ بہت ضروری ہے بابا کا یہ وسیلہ یہ تو بہت ضروری ہے جب بابا کا وسیلہ وہ ضروری ہے تو قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ یہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے ہمارے استاد محترم ان کے درس میں ہمیں ابھی بھی ان کا وہ باقاعدہ عمل کے ذریعے وہ اکثر یہ کہتے تھے اپنی گردن کی یہ سرگ جو یہ کان کے نیچے یہاں پہ اشارہ کرتے تھے کہ یہاں پہ یہ شہ رگ یہ گزرتی ہے جو دل سے دماغ تک یہ رگ یہ جاتی ہے تو وہ کہتے تھے قرآن کہتا ہے وہ من الم الورید اب انسان جب اپنی حاجت وہ بیان کرتا ہے تو زبان سے کرتا ہے تو وہ اکثر کہتے تھے کہ تمہارے زبان اور اس کان کے نیچے سے یہ جو رگ ہے اب اس کے درمیان اور بعض لوگ پھر تشبیہات پہ چڑھتے ہو تو بغیر سیڑھی کے چڑھتے ہو تو پھر وہ اکثر کہتے تھے کہ زبان اور اس رگ کے درمیان کتنی سیڑھیاں لگاؤ گے اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری شہ سے بھی زیادہ قریب ہوں تو کسی بابا کا سہارا لینے اور اس کا وسیلہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے وَنَحنُ عَقْرَبُ مِن حَبْلِ <الْوَرِيد> سورة آیت نمبر ساتھ میں بھی آ جائے گا کہ تین لوگوں کا جرگا ہو چوتھا ان کے ساتھ ان کا رب ہے پانچ لوگ ہو چھٹا ان, ان کا رب ہے تین سے کم ہو تب بھی اللہ ان کے ساتھ ہے چھ سے زیادہ ہو تب بھی اللہ ان کے ساتھ ہے اور وہاں پہ اللہ نے اپنے علم کا بیان کیا ہے غزوہ خیبر کے موقع پر یہ بخاری اور مسلم میں یہ روایتی آتی ہے ابو موسا شاری کی جب اللہ کے پیغمبر غزوہ خیبر سے فارغ ہوئے تو واپسی میں وہ ایک پہاڑی پر ایک بلند جگہ پہ وہ چڑے تو حدیث میں آتا ہے فرفاسات بے تقبیر صحابہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب انسان بلند جگہ پہ چڑھتا ہے مثلا سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے تو سنت طریقہ تین مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے بندہ نیچے اترائی میں جائے تو تین مرتبہ یہ کفایت کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہے تو صحابہ نے بلند آواز سے تکبیر کہی تو اللہ کے پیغمبر نے کہا اربعو علا انفسکم اپنی جانوں پر نرمی کرو انکم لا تدعون اسم ولا غائبا تم کسی بہرے اور غائب ذات کو نہیں پکار رہے انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معاکم تم ایک سننے والا اور قریب ذات کو پکار رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اس کا علم اس کی قدرت وہ تم لوگوں پر ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نفسو۔ اور ہم جانتے ہیں وہ جو خیال ڈالتا ہے اسے اس کا نفس جو وسوسہ ڈالتا ہے اسے اس کا نفس ون من حبل الورید اور ہم زیادہ قریب ہیں اس انسان کو اس کی شہرک سے اس کی دڑکتی رکھ سے ہم اس سے زیادہ قریب ہیں تلقل متلقیان وان شمال قعید یہ وہ اہتمام ہے کہ اگر قیامت کا دن یہ آنے والا نہ ہوتا تو اللہ بندوں کے یہ اعمال لکھوانے کے لیے فرشتوں کے ذریعے ان کا اتنا اہتمام نہ کرواتا اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ آبس کام نہیں کر رہے تلق المت یاد کرو کہ جب لیتے ہیں وہ دو لینے والے متلقی لینے والے متعلقیان تصنیہ جب لیتے ہیں وہ دو لینے والے انلیہمی دائیں طرف سے دائیں طرف سے ایک فرشتہ یہاں پہ وہ شمالی اور بائیں طرف سے قائد بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے اور یہ حدیث میں آتا ہے یہ دائیں طرف والا یہ اس بائیں طرف والے پر یہ غالب ہے غالب اس سینس میں کہ یہ اللہ نے اس پر اسے معمور بنا اسے امیر بنایا ہے اور دوسرے کو اس کا تابیدار بنایا ہے جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو یہ دائیں طرف والا فرشتہ یہ انہیں لکھتا جاتا ہے اور انسان جب برائی کا کوئی کام کرتا ہے تو یہ بائیں جانب والا فرشتہ اسے لکھتا ہے تو یہ دائیں جانب والا فرشتہ اسے منع کرتا ہے کہ ابھی فی الحال صبر کرو شاید کہ یہ انسان یہ توبہ کر لے لیکن یہ بدبخت انسان جب فرشتے اور صبح کے فرشتے اور فرشتوں کی یہ ڈیوٹیاں صبح آتے ہیں اور اسی طرح پھر شام کو غروب آفتاب کے وقت ان کی ڈیوٹی وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ جاتے ہیں تو جب انسان دن بھر اس سے توبہ نہیں کرتا تو پھر اس گناہ کو وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کیا اب لکھ لو سورہ انفتار آیت نمبر دس تا بارہ میں بھی آتا ہے علما تفال وہ بھی آتا ہے ما يلفظ من مائل فضم کو آتیت مایل فضن نہیں بولتا انسان من کوئی بات یلفظ لفظ کو بھی لفظ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ انسان اسے بائر کی طرف وہ پھینکتا ہے اور لفظ عربی زبان میں پھینکنے کو کہتے ہیں مایل فض منقول نہیں پھینکتا اور نہیں بولتا یہ انسان قول کوئی بات الدئی رقیبن آتیت مگر اس کے پاس ہے رقیب ان وہ چوکیدار عتید تیار وہ جو چوکیدار ہے وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے اس کی بات کو لکھنے کے لیے یہاں پہ قول ذکر کیا اور سورہ انفطار میں ما تفعلون ما تفعلون وہاں پہ ذکر کیا قول اور فعل دونوں کو وہ لکھتے ہیں ترمیزی کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت علقمہ ابن وقاص الابی ہیں صحابی حضرت بلال ابن الحارث المزنی سے وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انسان بعض اللہ کی رضامندی کی ایک بات اپنے منہ سے نکالتا ہے اور اس کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس اس بات سے اس بات کی اس بات کا کتنا وزن ہے اور اللہ اس پر کتنا راضی ہوتا ہے یک طب اللہ بہار رضوان اور اللہ اس بات پر اتنا راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تا قیامت اس سے قیامت کے دن تک اس کے لیے رضامندی وہ لکھ دیتے ہیں اور بعض اوقات انسان اللہ کی ناراضی اور اللہ کو غصہ کرنے والی ایسی بات منہ سے نکال دیتا ہے کہ اسے یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس نے اللہ کو کتنا غصہ دلایا ہے اور اللہ قیامت کے دن تک اس کے لیے غصہ وہ لکھ دیتے ہیں اس حدیث کے جو راوی ہیں علقمہ ابن وقاص وہ اکثر اس حدیث کی بنیاد پہ کہتے تھے کہ کمن کم کلامن قدم حدیث و بلال ابن الحارث کتنی باتیں ہیں کہ جو میں منہ سے نکالنا چاہتا ہوں لیکن جب بلال ابن الحارث المزنی کی یہ روایت اور یہ حدیث سامنے آ جاتی ہے تو ان کو کہنے سے اپنی زبان روک دیتا ہوں من قول <تصفح> علامہ ابن قیم نے کہ الجواب القافی اور ابن قیم کی ہر کتاب دوسری کتاب سے وہ زیادہ قابل ذکر ہے لیکن الجواب الکافی یہ کتاب یہ پڑھنے کے لائق ہے نہایت ایک کارآمد اور مفید کتاب ہے اردو میں بھی اس کا ترجمہ ملتا ہے غالباً دوائے شافی کے نام سے یہ ابن قیم الجواب القافی میں وہ کہتے ہیں کہ زبان کی دو مصیبتیں ہیں اگر بندہ ایک سے چٹکارا پاتا ہے تو دوسرے سے چھٹکارا وہ نہیں پا سکتا زبان کی ایک مصیبت وہ تو آفت الکلام یعنی بات کرنے کی مصیبت ہے کہ اگر بات کرتا ہے تو فرشتہ تیار بیٹھا ہے اب وہ بات اگر اچھی کرتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر بات بری کرتا ہے تو حدیث بھی آپ لوگوں نے سن لی اور پتہ نہیں اب اس پہ اور انسان اپنا محاسبہ کرے کہ وہ روزانہ کیسی کیسی باتیں وہ اپنے منہ سے نکالتا ہے تو ایک مصیبت بات کرنے کی مصیبت اور دوسری ہے خاموش رہنے کی مصیبت کہ اگر بات نہیں کرتا اور ابن قیم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ان دونوں کبھی کبھی ان دونوں میں سے ایک مصیبت یہ اس دوسری سے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے یعنی ایسا نہ کہو کہ تم خاموش رہو گے تو تم زبان کی مصیبت سے تم چھٹکارا پالو گے بلکہ کبھی انسان کے سامنے منقرات آ جاتے ہیں اور انسان کے سامنے باطل آ جاتا ہے منکر آ جاتا ہے اور جب یہ اس پر خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے تو ابن قیم کہتے ہیں کہ حق سے خاموش رہنے والا یہ وہ شیطان ان اخرس یہ وہ گنگا شیطان ہے یعنی تمہارا یہ گنگا پن یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا بلکہ تم شیطان ہو اور گنگے شیطان ہو مداہن ہو اور یہ تمہارا خاموش رہنا یہ بھی تمہیں نقصان دے گا کی اسی لیے کہ اکثر لوگ وہ بعض کلام میں اور بعض خاموش رہنے میں وہ دائرہ اعتدال کو وہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہیں تو وہ کف و عن الباطل وہ باطل باتوں سے اور خرافات سے اپنی زبانوں کو روک دیتے ہیں لیکن وہاں پہ اپنی زبان کو وہ استعمال کرتے ہیں جو انہیں دنیا اور آخرت میں وہ فائدہ دیتا ہے تو اسی لیے بالکل اعتدال کا راستہ وہ اپنانا پڑے گا ما من اللہ عتید کہ نہیں نکالتا اور بات نہیں کرتا ما من نہیں کرتا بولتا انسان کوئی بات مگر اس کے پاس فرشتہ ہے رقیب وہ چوکیدار ہے عتید اور وہ نگاہ کرنے والا عتید تیار جی ابن آیات میں یہ دو قسم کی قیامت کا تذکرہ یہ آ رہا ہے یہ جی پہلے قیامت سغرا کا اور وہ موت ہے اور پھر آگے اس سے قیامت کا کہ جب نفخہ نفق سور ہوگا اور سور پھونکا جائے گا انشاءاللہ اللہ اسے کل پڑھ لیں گے یہ جی کردبت قبل قومنو ہن چٹلایا تھا ان سے پہلے قومی نو نے نو علیہ السلام کو وہ صحاب اور رسی اور والوں نے یہ اپنے پیغمبر کو جٹلایا تھا اور قوم سمود نے سالے کو اور نے حود کو فرعون نے موسا کو وہ اخوان الوت اور وہ والے وہ صحاب کا اور بن والوں نے شعیب کا وقوم قوم اور قوم طباء نے اپنے پیغمبر کو ساروں نے جٹلایا تھا اپنے رسولوں کو فحق وعید پس ثابت ہوا میرا عذاب ان پر تو آیا تھک گئے ہیں آیا ہم عاجز آئے آ گئے ہیں یہ پہلی پیدائش کر کے یہ اللہ نہ پہلی پیدائش کر کے آجز آیا ہے اور نہ تھکا ہے بلحم فی لبس من خلق جدید بلکہ یہ لوگ اشتباہ میں ہیں اس دوسری او نئی پیدائش سے اور تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو اور ہم جانتے ہیں وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اسے اس کا نفس اور ہم زیادہ نزدیک اور قریب ہیں اس انسان کو اس کی شہرک سے وہ جو اس کی گردن میں ہے تلقل متلقی یعنی یاد کرو کہ جب لیتے ہیں وہ دو لینے والے فرشتے آن الیمینی دائیں طرف سے وہانش شمالی اور بائیں طرف سے قائد بیٹھے ہوئے مای الفظ من قول نہیں بولتا یہ انسان من قول کوئی بات اللہ دہی رقیب الآت مگر اس کے پاس وہ فرشتہ آتیت تیار ہے وہ جو نگاہ ہے عتید وہ تیار ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین